تلک دار دنیا کی دولت کی خاطر قارون تباہ ہوا آخرت کے گھر کو اس نے اختیار نہ کیا تو اب آخرت کے گھر کا ذکر ہے الْآخِرَةُ یہ آخرت کا گھر لَا يُرِيدُونَ عُلُوبًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ہم آخرت کا گھر ان لوگوں کو دیں گے جو زمین میں غرور و تکبر کا ارادہ نہیں کرتے اور زمین میں گنا نہیں کرتے فساد نہیں کرتے ولاقی للمتقین اور متقیوں کے لیے ہی بہترین انجام ہے ان کے لیے جنت کی بہاریں ہیں من جا اب جو کوئی نیکی لے کر کل بروز قیامت آئے گا فل خیر منہا اسی کے لیے جنت کی بہاریں ہیں خیر ہے بہتری ہے من جا اب آتی اور جو گناہ لے کر آئے گا جس کی زندگی گناہوں بھری بسر ہوئی فلادین کانو یا ملون تو جیسا انہوں نے برا کام کیا ویسا ہی برے کاموں کا انجام بھی برا ہوگا اندی فرد علی کل قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم پر جن لوگوں نے ظلم کیا اور صحابہ کرام پر ظلم کیا اور مکئی مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََ وسلم جب ہجرت کر کے روانہ ہوئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور بار بار مکئی مکرمہ کی طرف مڑ کر دیکھ رہے تھے اور شہر مکہ سے فرما رہے تھے اے مکہ تو مجھے بہت پسند ہے میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا مگر تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں رہنے نہ دیا جافا کے مقام پر جب حضور پہنچے آنکھوں میں آنسو تھے یا تقریباً نازل ہوئی کہ محبوب آپ رنج نہ کریں ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ جب دوبارہ آپ کو ہم مکے میں بھیجیں گے اور مکہ فتح ہو جائے گا ان لدی بے شک وہ ذات فرد علی کل جس نے قرآن کو آپ پر فرض کیا یعنی جس کا پڑھنا فرض ہے جس کا سمجھنا فرض ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہے لاد کا علا من ضرور وہ رب آپ کو اس جگہ کی طرف لوٹا دے گا جس میں آپ کی چاہت ہے یعنی آپ مکہ مکرمہ فتح کر کے فاتح بن کر مکے میں داخل ہوں گے اس واقعے میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ نے وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ اسلام کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑا خانے کعبہ کے قرب کو چھوڑا ساری قربانیاں اسلام کے لیے دی ہیں وہ چاہتے دعا کرتے آسمان سے فرشتے آ جاتے کفروں کو ہلاک کر دیتے مگر حضور کی زندگی ہمارے لیے مثال ہے اسلام کی خاطر صرف اسلام اسلام کرنے سے اسلام کے تقاضے پورے نہیں ہوتے بلکہ اسلام کی خاطر قربانی دینے کے لیے بھی تیار رہو یہ جو آیت کریمہ ہے سر قصص آیت نمبر پچیاسی اس کا یہ حصہ اندی فرد علیہ القرآن کا معن بعض علماء نے یہ لکھا کہ اس آیت کریمہ کو کسی بھی مقام پر اگر تلاوت کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے تو اس مقدس مقام کی دوبارہ زیارت نصیب ہوتی ہے مکہ مدینے جائیں پھر دوبارہ حاضری کا ارادہ ہو یہ آیت پڑھیں اور دعا کریں انشاءاللہ دوبارہ حاضری نصیب ہوگی سور قصص آیت نمبر پچیاسی کا اتنا حصہ دن تک قل اے محبوب آپ فرمائیے ربی عالمن جا ابل ہدا میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کو لے کر آیا ومن ہو افی دول مبین اور اسے بھی جانتا ہے کہ کون کھلی گمراہی میں ہے کما کنت ترجو اللہ رحمتم میں رب تم اس بات کی امید نہ رکھتے تھے کہ تمہاری طرف کتاب نازل کی جائے گی مگر یہ تو تمہارے رب کی رحمت ہے یقیناً مسلمانوں کے لیے شرف ہے کہ بن مانگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا اور حضور کا امت ہی بنایا کہ جن کی امت میں ہونے کے لیے انبیاء دعا کیا کرتے تھے فلا تک وہی ریل کا فرین تو اے لوگوں اے سننے والے کسے باشد ہر ایک سے خطاب ہے جب اللہ نے اتنا فضل کیا ہے تو کبھی بھی کافروں کا مددگار مت بننا ان کا حمایتی مت بننا ولا یا سا انیات اللہ اور ہرگز وہ تمہیں اللہ کی آیتوں سے نہ روکیں یعنی کافر تمہیں روکنا چاہیں تو تم ان کی بات نہ ماننا بعد از ان ضلع کا بعد اس کے کہ اللہ تعالی نے یہ قرآن تمہاری طرف نازل کر دیا ود او الہ رب کا اپنے رب کی طرف بلاؤ لوگوں کو دین کی باتیں بتاؤ ولا تَكُونَنَّ من مشرقین اور مشرک نہ ہونا کافر نہ ہونا اپنے ایمان کی فکر کرنا جو شخص اسلام کی تبلیغ چھوڑ دیتا ہے اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے جب ہم لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے رہیں گے تو ہمارا دل اچھی باتوں پر مضبوط ہو جائے گا بلکہ جس بات پر آپ عمل نہیں کر پا رہے اس کی تبلیغ شروع کر دیں انشاء اللہ سمیر ملامت کرے گا اور ایک نہ ایک دن ہم بھی عمل کرنے لگیں گے وَلَا مَعَ اللَّهِ آخرا اور اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کی پوجا مت کرو وہی حقیقی معبود ہے وہی حقیقی مالک ہے لا إلّا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کلو شعین ہال اے دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں ہر چیز فانی ہے اللہ وجہ صرف اور صرف اللہ باقی ہے یا باقی انت باقی ختم قادریہ میں یہ وظیفہ پڑا جاتا ہے اور یہی تصور دیا جاتا ہے کہ باقی رہنے والی ذات اللہ تعالی کی ہے یہ دنیا کی ساری کششیں ختم ہو جائیں گی ان کی خاطر اللہ کو ناراض نہ کریں لہو الحکموں اللہ ہی کے لیے فیصلہ ہے فیصلہ کرنے والا وہی ہے جو وہ چاہے گا وہی ہوگا وہ ادئی اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے سورہ قصص مکمل ہوئی